آج آپ صورت الغواشیا کی پہلی چودہ آیتوں کی مشق کریں گے آ یہ اس کی ابتدا کرتے ہیں اتاک یہاں لام پر قلقلہ نہ ہو هل اتاك هل اتاك حديث الغاشيه حديث الغاشيه حديث الغاشيه حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه وجوه يوم خوشیاح یہاں ہاں کے اوپر دو پیش تنوین ہے بعد میں یہ آ رہا ہے تو یہاں ادغام غننے کے ساتھ کریں گے لیکن یہاں تنوین کے بعد خواہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا اجو ہو اگر ملانا چاہیں تو پھر خوش عاملہ یعنی تنوین کے بعد آئین ہے اظہار کر کے آ میلا تن سوئی اب تنمین کے بعد نون ہے یہاں بھی ادغام بہن نہ ہوگا آ میلا تن یہاں جب آپ ملانا چاہیں نا سوئی بہت تو پھر اخوا کریں گے تاسلہ میں سواد پور پڑھتے ہیں نا رن تنوین کے بعد ہا ہے اظہار حلقی ہوگا تسل تس قومین خوف کو پر پڑیں گے یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے اظہار حلقی ہوگا اسی طرح یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا کہ تمین کے بعد الف آ گیا تس قومین آئی طَعَامٌ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا یہاں فعام میم کے اوپر دو پشترمین ہے آگے حمزہ بشکل علیف ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا میو ب یہاں اقفا کیجیے راہ کو باریک پڑیں گے نیچے زیر ہے وقت کی صورت میں آئین ساکن لیکن اگر ملانا چاہیں تو پھر غوری علغاہ بغیر غنہ ہوگا میو لا لوس مینو وال میں جو میں یہاں نون پر اخفاء کریں گے وال میں جو ہوئی وجوه ان دونوں جگہ پہ جہاں ادغام بغنہ ہوگا ہوئی اسی طرح یہاں تنوین کے بعد نون ہے یہاں بھی ادغام بغنہ ہوگا اونجو ہوئی او مید يومئذ ناعمة لسعجها راضية لسعجها راضية لسعجها راضية لسعجها راضية في جنة عالية في جنة نون مشدد ہے غنہ کریں گے لیکن یہاں اظہار حلقی ہوگا فی جن تین آلی اگر ملائیں گے تو علی ہوگا لیکن وقت کی صورت میں آلیہ آگے لا علی لا پڑھیں گے لس می ہلا فی ہئی نو جاری نو جاری یہاں اخفا ہوگا راباریک ہوگا نیچے زیر ہے اور وقف یہاں لازمی طور پر ہوگا اس لیے یہ نیم علامت ہے وقف لازم کی مؤ وس گام کا گنہ یہاں کریں گے